اعوذ باللہ اعزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ازست موسالِ قوم ہی انام نمبر آٹھ میرے عزیز میدان تی کے اندر شامیانہ بھی لگ گیا کس چیز کا شامیانہ تھا بادل کا خوراک بھی مل گئی من و شلوار تھی آپ کس کی ضرورت ہے جی پانی کی ضرورت ہے پانی مل رہا ہے انام نمبر آٹھ اور جب کے پانی مانگا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پس کہا ہم نے مار تو آسا اپنا پتھر پہ اب پتھر سے مراد یا تو جن سے پتھر ہے کوئی پتھر تھا اس کے اوپر آسا مارا اور کتنی چشمے نکلے جی بارہ چشمے نکلے پتھر ایسے چار کونا تھا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 لیکن دوسرے بنی اسرائیل جو تھے نا وہ ایسے ننگ درنک غسل کرتے ایک دوسرے کا ننگ دیکھتے رہتے ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی سمجھ رہے ہو نا اکٹھے گھسل کر لیتے ننگ دیکھتے رہتے موسال علیہ السلام کے گھسل کرتے تو انہوں نے علیہ السلام پہ توہمت لگا دی سمجھا کہ اس کے خوشی سوج گئے ہے ان کے خوشیوں کے اندر کیا ہے بیماری ہے سور ادرا کی بیماری اس کو کہتے ہیں حالانکہ اللہ کا نبی کیا ہوتا ہے جی بے عیب خدا کے نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا یہ تو مرزا غلامت کا دھیان ہے نا اس کا فوٹو دیکھو تو ایک آنکھ ٹھیک ہے دوسری آنکھ تھوڑی سی بند ہے کانا کچا سمجھے اس کے اندر اور بھی بیماری ہیں شوگر کی بیماری بھی تھی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 خواہ جاتا تھا یہ ہے نبوت کا نبو اردو تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کا ہوتا ہے بے بےآب تو انہوں نے منہ علیہ السلام پہ عیب لگایا نہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا اچھا میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرا نبی کا ہے بے عیب ہے منہ علیہ السلام حسول کرنے لگے کپڑے کس پہ رکھ دیے پتھر کے اوپر رکھ دیے تو اللہ نے حکم کیا پتھر کو کپڑے لے کے بھاگو سمجھے اور بھاگو وہاں بنی اسرائیل کی مجلس میں چلے جاؤ تو علیہ السلام پتھر کے پیچھے بھاگے سو بیس ہزار سو بیس ہزار. ہزار میرے کپڑے دو کپڑے دو وہ پتھر بھاگتا بھاگتا کہاں پہنچ گیا بنی اسرائیل کی محفل میں تب بنی اسرائیل نے پوری زیارت کر لی سیر سے لے کے پاؤں <laughs> دیکھ لیا کہ کر موسا رچڑا ٹھیک ٹھاک ہے کوئی ادرا کی بیماری نہیں بھائی اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ مو سارے ذرا میں خود کھول تو آپ کروا رہے ہیں سارا کوئی دکھا دیا کہ میرا نبی کیا ہے کوئی شاعر کہتا ہے سرمد کو شاند لباس ہر کے دی راباند لباس ہر بے ای بارہ لباس نی دا جو عیب دار ہیں ان کے لباس ہے جو بے عیب ہیں اس پہ لباس کی ضرورت ہے لباس پہنا جاتا ہے عیب چھپانے کے لیے مولانا فرماتے ہیں بے عیب بے ایبارا لباس اریا نی دا تو اللہ نے فرمایا اس پتھروں کو اپنے پاس رکھنے جو پتھر آپ کے کپڑے لے گیا ہے نا وہ پتھر کی پٹائی بھی کی تھی اجرت میں علیہ تھے ڈنڈے مارے دو دو. <laughs> پر پتھر کے پاس رکھ لو تو وہی خاص پتھر تھا اس سے کیا نکلے بارہ چشمے نکلے مار دے آستہ اپنا پتھر کے اوپر فن فضرت بس بہ پڑے اس سے بارہ چشمے تا کہ ایک جان لیا ہر قبیلے نے اناس کا مانا کیا لکھنا ہے قبیلہ گراؤ جو ہی مانا لکھو جان لیا ہر گرو نے ہر قبیلے نے گھاٹ اپنا مشرب کا مانا گھاٹ پینے کی جگہ اسے کو گھاٹ گھاٹ کہتے ہیں جان لیا ہر قبیلے نے گھاٹ اپنا گاٹ و شرب ادھر کولنا معذوف ہے کولنا ہم نے کہا کھاؤ پیو اللہ کرے اور نہ پھیلو تم زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے میرے محترام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 ہم نے کہا مار تو آسا اپنا پتھر پہ اسی کا معنی یہی ہے کہ آسا اپنا لے کے پہاڑ پہ چڑھ جا جی؟ اور بارہ چستے کتنا غلط معنی کرتے ہیں مارب ہے مار جا اپنا آسا پتھر پہ با خلاف عادت ہر کے عادت کے چونکہ مخالف ہیں ایسے اوٹی موٹی تعریف کرتے ہیں یہ میں کیاس کی بنا اپنی رہا اس کی تفسیر احمدی میرے پاس موجود ہے پوری اس نے نہیں لکھی تھوڑی لکھی ہے موجود ہے میرے پاس میں نے خود دیکھا ہے اس کا حوالہ یہ اچھا جی کھا پیو اللہ کرز نہ پھیلو زمین میں فساد برپا کرنے والے یہ انعام نمبر کتنی تھا جی آٹھ تھا ویز کل یا موسا یہ نکمت نمبر دو آٹھ انعام آ جائے. اور نکمتے کتنی تھی جی دو سزا ایک سزا پہلے آ گئی اب دوسری سزا وہ حضرات جی من و سلوا کھاتے رہے تو انہوں نے عرض کیا موسا علیہ السلام کہ موسا ہر وقت ہم مٹھائی کھا رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں بٹیرے کھا رہے ہیں ہمیں مزہ پورا نہیں آ رہا مزہ پورا آہ. کوئی ایسی چیز ہو نا نمک مرچ والی یہ ساری ریاستی بولیاد چراپتے شوق چھاتے تھے दाल होनी چراپتے साग دال ہونی چاہیے ساگ ہونا چاہیے سمجھے یہ چیزیں ہونا چاہیے سمجھے موسیٰ <تصفح> <تصفح> اللہ کے بندے بٹیر کا گوشت ہے بڑا طاقتور پھر مٹھائی کھاتے ہو اور بغیر تکلیف کے پہنچ جاتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ کی سنیما کا شکر ادا کرو باقی جو تم چیز مانگ رہے اس کے لیے محنت ہوگی وہ ایسے نہیں ملے گا اس کے لیے تمہیں بیلچے لینے پڑیں گے کھدائی کرو گے زمین کی بیجو گے انہیں کا بس ایسے ہو سمجھے جی دیکھو جی ویسک تم جب کہا تم نے موسا ہر گرد نہیں صبر کر سکیں گے ہم اوپر ایک طرح کے کھانے کے ایک کھانے کی بجائے مانا کیا لکھو ایک طرح کا کھانا کیونکہ کھانے تو دو تھے نا لیکن نو کیا تھا ایک تھا ہر کے بھی صبر کر سکیں گے ہم اوپر ایک طرح کے کھانے کے ایک نو پہ پدوا منگ واسطے ہمارے اپنے رب سے نکالے واسطے ہمارے فد لنا رب کا یخرج لنا ہمارے شاعر حضرت مولانا حماد اللہ رحمت اللہ علیہ وہ دو نابینا شاگرد تھے حضرت کے سندھ کے اندر ان کو آپ ترجمہ بھی پڑھاتے تھے ترکیب بھی پڑھاتے تھے تو میں چھوٹا تھا بیٹھ گیا وہ دو نابینے آپس میں تکرار کر رہے تھے یہ یو ہے نا یو خریج. تو اس کی ترکیب یوں کر رہے تھے یو خرج سیا بحر مجھے کر رہے پیر مزار معلوم مجزوم جواب عمل جو آہ سندھی میں مجزم جواب امبر جوا ہے میں حیران رہ گیا کہ دیکھو حضرت ترکیب ایسی ہی پڑھاتے ہیں کہ علت بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ مجزوم کیوں ہاں جواب امبر جوا ہے امبر کا جواب ہے نا خرد ہو میرے یہ پیارے لفظ آپ بھی گو جہ رہا ہے میرے کانوں نکالے واسطے ہمارے اس چیز سے اگاتی ہے اس کو زمین میں بک لا سا اس کا شوق ہو گیا جی اور ساگ جانتے ہو وہ پتے ہوتے ہیں ایسے پتوں کو ابالتے ہیں اچھی طرح ہاں پھر ساگ بناتے ہیں ساگ قسہ یہاں ککڑی ککڑی مانا کر سکتے ہو خیار بھی مانا کر سکتے ہو یہ منڈی کے اندر ککڑیاں ہیں اتنی لمبی خیار ہوتے ہیں فارسی میں کھیرے میرے یہ سب آ گئے وہ خوب گندم آدا سیاہ مسور کی دال مسور کی دال تو یہ جو دال تم کھاتے ہو یہ کس نے مانگی تھی جی؟ میں نے اگلے دن میں نے طلبا سے پوچھا کیا کھایا ہے کہنے لگے دال میں نے کہا یہ وظیفہ پڑھو تو دال ختم ہو جائے گی خدا یا تی دال را دور کن خروسان بریان موجود کنس دال کو دور کرو مرغے ہونے چاہیے کپڑ ہو خدایا تو یہ تو انہوں نے مسور کی دال مانگی پیاز بھی مانگے کالا تب تب تل تمبی ہے موسا موسا لے سلام نے تمبیل کے بندے تمہیں اچھی کی دال مل رہی ہے تم گٹی جاتے ہو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 اور اسی میدان کے حدود کے اندر ایک شہر تھا نیچے بھئی عام طور یہ پہاڑ وغیرہ اونچے نہیں ہوتے اور شہر کیا ہوتے ہیں نیچے ہوتے تو ہم اوپر سے نیچے اتر میدان سے قریب شہر ہے حضرت خان بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شہر جو تھا حدود تیہی میں تھا کس کے حدود میں تھا یہ انہوں نے جواب دیا اس بات کا با کہ وہ تو گرفتار تھے حدود کے اندر شہر میں گو گئے تو ہم نے جواب دے دیا نہیں تی کے حدود میں چار دا وہاں جاؤ بیل بےل چلو ہاں خود مدئی کرتے رہو اور اپنی کاشتکاری کرو اتر جاؤ تم کس کے اندر جی شہر کے اندر فائنل سال تم پیشک واسطے تمہارے جو تم مانگا تم نے وہ تمہیں مل جائے گا بس ان کو مل گیا جی کوئی چرسرا ہے میدان اتنے کے اندر پھر بعد میں یوشا نون کے دور میں لے گئے لیکن آگے ذرا غور کرو وہ زور بت علئے ضلع وال جو ہے نا یہ ضلع اور مسکانا اس وقت نہیں ماری گی ان پہ یہ خیال کرنا آگے جو ہے نا زور بت آئے وہ ضلع یہ اس وقت نہیں تھی کیونکہ اس وقت کون تھے موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے یا نہیں ہارون علیہ السلام بھی زندہ تھے اس وقت یہ ضلعت نہیں گئی ان کو اور ان کی وفات کے بعد حضرت یو شاہ ب ن تھے انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو فاتح بن گئی یا ضلعت ہو گئی تو یہ ضلعت بعد میں آئی ان کے اوپر ایز میں اتنے مفصرین کہتے ہیں ایک زمانہ کے بعد پھر ان کے اوپر کیا آئی ضلعت آئی انجام دنیا بھی اور مار دی گئی ان کے اوپر ضلعت اور محتاطی و باب غزہ من اللہ <بِأَنَّهُم> اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کا غزہ وہ انجام دنوی تھا یہ انجام کا خوی ہے ضال کا بے ذلت اور مسکانہ اس سبب سے تھی کہ وہ تھے کفر کرتے اللہ کی ایتوں کے ساتھ اور قتل کرتے تھے نبیوں کو نہ حق تو ذلت اور مسکانہ کا سبب کیا تھا جی کیا تھا کفر اور قتل ذات اور مسکنہ کا سبب کیا تھا کفر اور قتل کہ انہوں نے کفر بھی کیا نبیوں کو قتل بھی کیا ناحق اور پھر کفر اور قتل کا سبب کیا تھا آگے بے فرمانی زال بما بیما سو کا اشارہ کہاں جائے گا کفر اور قتل کی طرف تعویل مذکور میں یہ کفر و قتل بس سب اس کے تھا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 جیسے چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے بڑی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اس طرح چھوٹا گناہ بھی بڑے گناہ کی طرف لے یہ بے بےماسو جیسا نا بے فرمانی یہ چھوٹا گناہ تھا یہ کس کی طرف لے گیا کفر اور قتل کی طرف بڑے گناہ کی طرف یہ خیال کیا کرو پیال کیا کرو سمجھے جی میری عادت ہے کہ یہ میں دبواتا ہوں تو بیرس لڑکوں سے نہیں دبواتا ہے. سمجھے بارش بڑا آدمی ہو سمجھے تم بھی مدرس بنو گے تو خیال کیا کرو بیر لڑکوں سے نہ دبوایا کرو اور سفر بھی کرو تو بیرس لڑکا تمہارے ساتھ نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی غلطی تمہیں کہاں لے جائے گی بڑی غلطی کی طرف لے جائے گی کوئی شاعر کہتا ہے چمن کی رنگ بونے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 دو پہلا نو ختم ہوا منیشرے کا پہلا نو کیا اور ہر نو کا تتیما ہوتا ہے تتیما ہے جی تتیما نو اول میں نے کہا تھا نا کہ پانچ انواع ہے اور ہر نو کا کیا ہے تسیما ہے تتیما نوئے اول تتیما نو اول اور قانون نجات لکھو قانون نجات بے شک جو لوگ ایمان لائے مومن اللہ دین کس کا لقب ہے حضور کی امت کا لقب ہے امت محمدیہ کا ولدین ہادو اور جو کون ہیں یہودی ہیں یہ کس کا لقب ہے موس علیہ السلام کی امت کا ان کو ہادو اس لیے کہا گیا ہے کہ ہادو ببن تابو ہادو ببنے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 یا ہوگا تو کلیل کہیں ہوگا اس لیے مفسرین اس کے معنی مختلف کرتے ہیں بعض کہتے ہیں صابین وہ تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے بعض کہتے ہیں صابین وہ تھے جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے کیا بعض کہتے ہیں صابین ایک فرقہ تھا مجوس اور یہود کے بین بین تھا واللہ عالم و عالمی یہ کتنی فرق یاد ہے مومن یہود دو نصارا تین صابین کیا فرما ان سب کے لیے قانون نجات کیا ہے من آمن باللہ جو شخص ایمان لائے ساتھ اللہ کے یہود لائےارا صابین یہ تو جدید ایمان لائیں گے اور مومنین کیا ہے وہ ایمان پہ قائم رہیں ان کے بارے میں من آمن کا من کیا ہوگا ایمان پہ قائم رہے جیسے دوسری جگہ ہے انما مل مو من الزینہ انما ہے ان مل مومن وہ ہے جو ایمان لائے یا ایمان پہ مستقر رہے یہ من آ مرا جو ایمان لائے یا ایمان پہ مستقر رہے ساتھ اللہ کے دن قیامت کے عمل کریں گے تو ان کے لیے ثواب ہے نزدیک رب اپنے کے نہ خوف ہوگا نہ غمناز ہوگے خوف کس کے لحاظ سے ہوتا ہے ما آزنہ میسا کا قوم یہ نو شا لکھو پہلا نو ختم ہوا اس کا تتیمہ بھی آ گیا آپ جی دوسرا ناؤ ہے جی اس میں بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کی تین خباستیں بیان کی گئی ہیں نوسانی میں نو سانی اس میں بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کی تین خباستیں بیان کی گئی ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ ابتدا سی بےکار لوگ ہیں آبا اجداد سے یہ بےکار لوگ چلے ہیں تین خباستیں ہیں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 تو جو آدمی ایسے نہ سمجھے ڈنڈے سے سمجھایا جاتا ہے نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جبرین کو حکم کیا انہوں نے پہاڑ کا ایک بڑا ٹکڑا علیحدہ کیا اور ان کے سیروں کے اوپر کھڑا کیا پہاڑ کا ٹکڑا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے انہوں نے کہا مانتے ہیں مانتے ہیں زبان سے تو کہا سمے نہ مانتے ہیں لیکن دل کے اندر خیال کیا تھا کہ مانیں گے نہیں پھر ہری پی کر دیں گے کیا یہ دیکھو حباثت نمبر اور جب لیا ہم نے پختہ وادہ تم سے آگے واہ لیا ہے ورفانا در ہانے کے اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے تور کو تور سے مراد یا تو کوہ تور کا ٹکڑا ہے کس کا ٹکڑا یا تور سے مراد عام پہاڑ بھی لیتے ہیں کہ عام پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے وہ تمہارے اوپر و سمجھے کھڑا کر دیا رفا نہ کا مانا کھڑا کر دیا اونچا نا کا کر دیا سمجھے اور دوسرے مقام پہ ہے واضح کے نال جا پالا ویز نتا کے نال پہاڑ کو اکھیڑا ویز نتا کنال جا پالا فا کا گویا تو وہ کیا ہے صاحبانو ایسے ہے ہاف گویا نہیں وہ نہ تک نہ جا بالا پہاڑ کون نہ ہو جو ہے صاحبان ہوتا اسی طرح آ دیا لیکن موجودی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا تھا وہ پہاڑ کے دامن میں رہتے تھے تو اللہ نے ان میں گھبراہٹ پیدا کر دی کیا پیدا کر دی گھبراہٹ پیدا کر دی ایسے ہو ہوئے پہاڑ گر جائے گا گر جائے گا ایسے ٹھیک ہے جی وہ بھی سر سید کی طرح, کی طرح مانا کر رہے اللہ کے بندے بھائی نتا کا کیا مانا ہے کال نہ اوپر صاحبان کی طرح جو قرآن بھی اچھا جی اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے پہاڑ کو خزو ما تین سے پہلے کول نہ مزو پائے اور کہا ہم نے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 دریا کے کنارے کہاں رہے تھے جی اور وہ مچھلی پکڑ کے گزارا کرتے تھے مچھلیوں پہ ان کا گزارا تھا تو خدا کی قدرت اللہ تعالی کی طرف سے امتحان آ ان کے اوپر کہ بھئی ہفتے کے دن یہ ہفتہ کہتے ہیں سنیچر کو فارسی والے کیا کہتے ہیں شمبا کیا شمبا سنیچر ہفتہ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 ایسے نالے نکالو اور قریب ہاؤز بنا دو بڑا تو جب ہفتے کا دن آیا نا مچھلی کو پکڑو نہیں صرف ہُو ہا کرو کیا آ, اندر جا کے مچھلی کے در ہوا ہو ہا کرو وہ مچھلی ادھر جائیں گی نا نالے سے کہ جائیں گی ہاؤز کے اندر پھر وہ جگہ بند کر دو اتبار کے دن پکڑو ایسے ہی لاپتا دیا ہوا کا پکڑو نہیں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 ہفتے کے حکم کے اندر فی حکم سب پس کہا ہم نے واسطے ان کے ہو جاؤ تم کےرا دتن خاص سہین بندر زلی کیرا دتن جائے جما کرد ان کی بندر بن جائے میرے محترم میں نے صبح کو کہا تھا کہ تفسیر منار والا ہے نا محمد ابد اور اس کا شاگرد تفسیر مراغی والا وہ بھی اس کے بھائی ہیں کس کے وہ سر سید گئے جیسے سر سید موجود کا خرق عادت کا مخالف ہے وہ کہیں مخالف وہ لکھتے ہیں کہ وہ حقیقتن بندر نہیں بنے تھے لکھتے ہیں کہ حقیقتن بندر نہیں بنی لیتے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسخ مانوی تھا تو اس یعنی آدات ان کے اندر بندرو والے آ گئے ویسے انسان رہے بندر نہیں بنے تھے آدات بندروں والے آئے تھے وہ مسق مانوی کے قائل ہیں ہم کس کے قائل ہیں مصق حقیقی کے قائل ہیں کہ حقیقت وہ بندر بنے تین دن چیختے رہے وہ اس کے بعد کیا مر گئے اب اس کا میں آپ کو حوالہ لکھاتا ہوں ظاہر القرآن کے را دتن حقیقت کا جمہور اور مفسرین واہ و صحیح روح المانی تو ہمارے نزدیک مس حقیق ہوا ان کے نزدیک مسق مانوی ہوا انسان رہ گئے عادت مندروں والی بن گئی یہ صحیح ہے اللہ کا ہے سمجھے بھائی مسق مانوی تو اب بھی ہے شہروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بندر ہیں جو بے بےغیرت ہیں وہ خنزیر ہیں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 کہنا کہ میں انسان تلاش کر رہا ہوں کیا اس نے سارے انسان بیٹھے ہوئے ہیں میں. کوئی بندر بیٹھا ہوا ہے کوئی خنزیر بیٹھا ہوا ہے کوئی بھیڑیا بیٹھا ہوا انسان نہیں بیٹھا ہوا میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں تو اس پہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بینی خلاف آدمان نیستم آدم غلاف آدم یہ جو دیکھ رہے ہو نا انسان نہیں کہ انسانوں کا غلاف ایسے کیا انسانوں کا غلاف ہے انسان نہیں ایک میں خلاف آدم خلاف ہے آدم کے نی سندم غلاف آدم آدمیت شام و لہم و پوست نے آدمیت جگ رضا دوست نے انسانیت اس کو نہیں کہہ دے کہ لہم و شہم ہو آپ کی طرح موٹا تازہ ہو انسانیت نام ہے رضا یار کا کس کا رضا دوست کا اللہ دادی کا آدمیت لہم و شام و پوست نے آدمی گرب سورت آدمی انسان دے احمد ابو جہل ہم یک سان دے شکل تو ابو جہل کی بھی وہ آدمی والی تھی نا اور آکا مدنی صلی اللہ شکل بھی کا تھی آدمی والی کا اگر اسی شکل کا انسان ہے تو ایک کر سکتے ہو انسانیت کرو اللہ میں انسان بنائے تو میرے بھی مس مانوی کا سکی کی ہوا تھا پالنا نہ کالا پس کیا ہم نے اس قصے کو ہاغ امیر کا مرجا کیا ہے یہ جو قصہ تھا لوگ بندر بنے تھے نا آدمی ہوتے ہیں دو قسم کے ایک نا دوسرے کا فرما نا فرمانو کے لیے وہ عبرت بنا نہ فرمانو کے لیے کا بنا اور فرمان برداروں کے لیے معوزہ کا نصیحت بنا وہ قصہ بس جالنا بس کیا ہم نے اس قصے کو عبرت واسطے ان لوگوں کے جو آگے تھے سامنے اور جو بعد میں نا فرمان نا فرمانو کے لیے عبرت معاوضہ تلن متقین اور نصیحت بنا کس کے لیے نیکوں کے لیے پہنچ جانا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 لے جاؤ کتوں کو ڈالو کتوں کو ڈالو میں گیا میں نے کوئی چیز پیش کی تو انہیں قبول کر لی میں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے ان کے ناراض ہوتے ہیں پر میں رہ جا میں بیٹھا جہاں کوئی دو چار آدمی نے ملنے کے لیے تو اپنی ٹوپی مجھ کو پہنا دی حضرت لاہوری کو میں نے جب ٹوپی پہنی ہو دیکھتا ہوں یہ کتا بیٹھا ہوا ہے سنیر بیٹھا ہوا ہے گیڑیا بیٹھا ہوا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 جبکہ شہید اسلام کی تصانی آن لائن پڑھ دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات کیا صاحب जल्दी